الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اباد ہلدین اما بعد استغاثے پر بات ہو رہی تھی اشتغاثہ اللہ رب العالمین کی بہترین عبادت اور اللہ رب العالمین استستگیسن ربکم فستم انی ممد الفم الملائے اے مدفین پھر اس کے بعد اور اللہ نے وعدہ کیا اے ایمان والو اگر تم یہی جذبات جو آج میدان بدر میں لے کر کے آئے ہو جو توحید جو عقیدہ جو اخلاص اگر یہی تمہارے اندر رہا اور آئندہ کفار مکہ نے تمہاری طرف رخ کیا تو پانچ ہزار فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے اے غوث بہرحال جیسے استعانہ عبادت استعادہ عبادت ایسے استغاثہ بھی ہے اور آج ہماری اس دنیا کے اندر اشتغاثہ ہی سب سے بڑا شرک کا ذریعہ ونہ پوری دنیا میں آپ دیکھ ڈالیں یہاں تک کہ آدمی نماز تو چھوڑ دیتا ہے لیکن غیر اللہ کا استغاثہ نہیں چھوڑتا اگر کہیں درگاہ ہے بہرحال اس درگاہ پر مدد کے لئے جانا ضروری ہے اگر وہاں نہ گئے تو سوچتے ہیں کہ ناراض ہو گئے تو پھر پورا ہمیں تباہ کر دیں گے یہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اس سے اپنے آپ کو بچائے اور ایک چیز اور بتائیں یہ استغاثے کے متعلق بہت زیادہ کئی آیات اگر ملیں گی تفصیل کے ساتھ تو سورہ نم لکی ہیں اکیسواں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہاں سے دیکھیں گے تو ام یو جی بل مسترہ امن, امّن خرا کلو تو بہت ساری تیر ہیں ان آیات میں سے ایک آیا یجیب ادا اذا دعا شی خو تم میں سے جو تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے جب پریشانی میں سارے سہارے تمہارے ٹوٹ جاتے ہیں کوئی اللہ کے علاوہ اس سلسلے میں وہ دیکھو ہم نے بتایا تھا کبھی, کئی مرتبہ ایک مرتبہ چار محمد محمد ابن جریر محمد ابن شہاب ابن خدیمہ اور دو یہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کا توشا ختم ہو گیا توشا ختم ہو گیا توشا ختم ہو گیا چلتے چلتے تھک گئے اب طاقت نہیں رہ گئی تو شام ہوتے ہوتے ایک جگہ سب لوگ نگال لیٹ گئے اب چلنے کی طاقت نہیں پانی بھی ختم کھانا بھی ختم ساری چیزیں ختم ہو گئی اللہ تو اس میں تینوں نے مل کے کہا محمد ابن شاق ابن خزیمہ تم ذرا سا ابھی جان ہے تمہارے اندر ایسا کرو یہاں کام نہیں چلے گا ذرا باہر نکلو کچھ کہیں ڈھونڈو کچھ مل جائے لاؤ کھانے کا انتظام کرو کہتے ہیں میں سوچا کہاں جاؤں گا وہ تو سب نگال پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں وضو کیا اور کہیں گے رب سے استغاثہ کیا سجدے میں گئے ابرو رو کے دعائیں کریں اللہ ایسے ایسے نکلے یہ سب مصیبت آ گئی سب بھوکے مر رہے ہیں آپ انتظام کریں ام میں یو و المسترہ اجاد خلفا الر بہرحال امام محمد ابن خدیمہ کہتے ہیں محمد ابن جریر اور تبری ایسے بازو میں لیتے تھے, تھے تھوڑی دیر کے بعد بس رات کے میں داپ داپ کی تاریکی میں تاپ کی آواز آ رہی ہے ڈھونڈتا ہوا ہاتھ میں لالٹین ہے کچھ دیر تو دور سے آئی آ گیا وہاں تو دیکھا تین پڑے ہوئے ہیں اور میں ہم تو نماز پڑے تھے بڑے زور سے مارا تم کون ہو کہا ہم لوگ اللہ کے رسول کے حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے مسافر ہیں تو شا ختم ہو گیا تھا اور ہم آپ کے اے اے اے یہ تینوں تو ہم لوگ نھال ہو گئے تو ان کے کہا کہ تم جاؤ یہ بھی نماز پڑھنے لگے اور بس رات بھر سوئے گے پھر صبح تو کہا کہ محمد کون ہے کام چاروں محمد ہیں چاروں محمد ہیں اللہ اکبر کہا انتم محمدون ہاں محمدون ہے کہا کہ اٹھو بہرحال وہ سب دیا کھانے پینے ساری چیزوں کا انتظام کیا اب نمازی پوری کر کے ابن خزرحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھ گئے تو اس نے کہا کہ بات اصلی یہ کہ میں سویا ہوا تھا اور جیسے نیند آتی کہا جاتا کہ تم سو رہے ہو اللہ رسول کے مہمان یہاں بھوکھے تمہارے علاقے میں کہا کہ ایک مر تو آیا سوچا اسے شیطان کہا پھر دوبارہ آیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ بار بار آیا تو نوکر سے کہتے ہیں تو نوکر نہیں جہاں وہ ویسے خواب آتا رہتا ہے کہا بہرحال میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا آہ, تو یہ دیکھو تمہیں کھانے پینے کا انتظام یہ ہے کرو اور جب تک اس علاقے میں رہنا آہ, کھانے پینے کے پرواہ نہ کرنا استعمال کرو جب ضرورت پڑے تو فلا فلاں جگہ ہمارا محل ہے آ جانا اور وہاں تمہیں دوبارہ دے دیں گے تو محمد ابن خزیمہ نے کہا یا اور ساتھیوں نے کہا نہیں بڑی شکریہ آپ نے دے دیا لیکن جب اب نہیں آئے گا تو آپ یہاں نہیں جائیں گے اللہ اکبر یہ تھے نہیں جائیں گے ہمارے ہاں اسلاف جو ہے یہ اتنے اللہ ابھی میں نے بتایا تھا کہیں مونا غلام رسول قلعہ والے بہت بڑے حلدیث عالم تھے جب ان کو جیل میں ڈالا گیا اور انگریز جج کے سامنے آئے کہا کہ تمہاری شکل صورت سے شرافت ٹپک رہی اگر تم ضمانت پیش کر دو کسی کو کوئی زمانت لے تو ہم رہا کر دیں گے جب تک کہ کی کیس نہیں شروع ہوتا ضمانت کا یہاں کا دوں گا ضمانت کا کس کو کا اوپر والے کو اللہ کا اوپر والے کو. اوپر والے کو اوپر والے کو اس کو ضمانت انگریز زندگی میں کہتا ہے مجھے ایسا انسان ملا وہ بھی وہی اسی کو لوگ اہلیڈیز وہی کہتے تھے. یہ ہماری عدالت میں ہم کو کہتا ہے اللہ کو گارنٹی پیش کرتے ہیں جیسے بخاری وقفہ صیبہ وقفہ وکیلا اللہ اگر جج کے پسینے نکل گئے ان کا کہا جاؤ اب اوپر والے کا حوالہ دے دو تو تم کو زمانت پر رہا کرتے کسی کے سامنے ہاتھ ابن خزمہ رحمت اللہ کے ساتھ ہی نے کہا حضرت ہم اتنے بزی ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہاں بھاچوں, ہم آپ کے ہاں آئیں گے پتہ نہیں آپ کا باڈی گارڈ اندر جانے دے کر کہ نہیں آرام کر رہے ہیں پہلے آنا چاہے تھا آہ, کب تک آپ کا انتظار کریں گے اتنا تمہارا کتنا وقت ضائع ہوگا آپ پتہ نہیں دے کل آ جانا تو دو رات چکر لگاتے رہیں گے کہ پھر کیا کرو گے کہا بس جب تک استعمال کریں گے حدیث حاصل کریں گے اور جب توشہ شاق ہو جائے گا تو جیسے اللہ نے آپ کو بھیج دیا پھر دوبارہ آپ کو جیسے کسی اور کو بھیج دیں مدد کروا دے گا مخراج یہ تاثب امت وکار اللہ فا ہوا حسب اللہ بہرحال یہ، اس سے گاسی کی بات تھی تو یہ سور نمر کی آخری تے ایک او ربی کا اس سے آپ سماوا یہاں تو شروع کریں گے تو بہت سارے ہر ایک الاحما اللہ اِل یہاں اللہ, اللہ, اللہ الہ کا ٹوٹل مانا مشکل کچھ آتا ہے یہاں روز نماز کا سب کون ہے تمہاری مصیبت میں کام آئے الاحما اللہ اللہ کے علاوہ ہے کوئی الہ اللہ کا مطلب کون ہے تمہاری مصیبت میں گوس برے مدد کرے اسی لیے پتا چلا الہ کا معنی صرف اور رب کا معنی یہی ہے کہ ہاں تمہاری جیسے وہ عبادت کے مستحق ایسے تمہاری مشکلات بھی وہ دور کرتا ہے چلے اور اللہ کی محبوب عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے ضب ہے ضب ہے کیا یعنی جانور ذبح کرنا قربانی دینا چاہے مرغی ہو کالی ہو یا سفید بکرا ہو اونٹ ہو اٹنی گائے بیل جو بھی ہو ایک ہے دو سہباب کے لیے دبا کرنا دعوت دے رہے ہیں آپ زبا کریں کوئی مشکل نہیں ابراہیم خلی اللہ کے اللہ نے قرآن بڑی تعریف کی ہے مہمان آ گئے تو فجا اب ان پورا بشاب کر پیش کر دیا الحمدللہ بڑی نعمت ہے چاہے جتنا ضیافت کریں لیکن اجر ثواب کی نیت سے تقرب کی نیت سے جو جانور دبا کیا جائے گا اس کے نام پر ہوگا اللہ کے نام پر سمجھیے نا چاہے بقرہ دبا کریں لوگ کہتے نہیں اللہ کے نام بچنا پڑ دبا کرتے ہیں اللہ رب بلے زبا تو کہیں بھی کریں مزار پکڑتے ہیں وہاں بھی اللہ ہو اللہ اکبر ہم بابا کا نام نہیں لیتے بابا کا نام تو نہیں لیتا لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ نیت کیا ہے اللہ کا نام لے کے جانور زبا کریں گے نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں گے کس کے بابا ان کی روح خوش ہوگی تو اللہ تعالی سے ہماری ساری فریاد کو اوکے کرا کر اوکے کہتے نا اوکے فکر کے لا دی شارٹ دیکھا آپ نے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ ابر زبا تو کر رہا ہے لیکن انما نمن اعمال لینال اللہ اللہ ولا دی ولا کی انالح تقوال تمہارے دل کو اللہ دیکھتا ہے تو تقرب اجر و شماد کی نیت سے اللہ کی ریدا کے لیے اگر جانور ذبح کیا جائے تو صرف کس کے لیے اللہ کے کی لیے کیوں پرانے زمانے میں مزاروں پر استھانوں پر مقدس درختوں کے نیچے لوگ جانور جا کے دبا کرتے تھے تاکہ یہاں فلا روح رہتی اس کی روح خوش ہو جائے گی جیسے بوانہ ایک جگہ تھی وہاں بھی دبا کرتے تھے لوگ لے جا کر کے نظر مانتے میں وہاں جا کر گاؤں بہت ساری جنہیں اب اگر کوئی لے کے جاتا ہے وہاں جانور دبا کرتا ہے کہ یہاں کوئی روح رہتی ہے اور روح جب روح ان کے نام کا اشال ثواب کریں گے وہ خوش رہیں گے تو اللہ تعالی کے ہاں سے ہماری ساری فریاد پوری کرائیں گے جیسے کفار کہا کرتے ماں نابلہ ان کی عبادت ان پر نظر و نیات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک ہماری فریاد ذرا کیا کہتے ہیں ڈاکومینٹس نہیں ہمارے پیپر کہاں پہنچا ہماری فریاد ترین تک پہنچا دے پھر یہاں ایک چیز بڑی یاد رکھنا کفار مکہ کس شفاعت کی امید رکھتے تھے کہتے ہماری کیا کر دے گی شفات مرنے کے بعد کفار مکہ تو مرنے کے بعد کی کا تصور نکو تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے نہ جنت کی نہ جہنم کی مرنے کے بعد تو ان کو زندہ ہونا ہی نہیں تھا نموت تو منا حیا بس پیدا ہوئے مرے بس ختم اس کے باوجود اللہ کو شفا کہ ہاں اولا افع آؤنا ان یہ ہمارے خالق مالک نہیں ہے خالق تو ایک اوپر ہی والا ہے بس مالک وہی اوپر والا ہی رات دکھوئی ہے ہاں اولا ان کا کام صرف کیا ہے مقدس ہستیاں شفا عند اند اللہ کہ اللہ تعالی کے پاس ہماری شفات کر دیتے ہیں اب جب دنیا وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو پھر شفاتی کیا ضرورت تھی دنیا کی حاجات پوری کرنے والے دنیا کی ہماری ضرورت نوکری نہیں مل رہی ہے کاروبار نہیں چل رہے ہیں گئے نا یہ ساری ساری پریشانیاں ہوگی دنیا بھی ان کی روحیں وہاں پہنچ کر کے ہماری منظوری لے لیتی ہیں صفات کر کے ہماری دنیاوی کام پتہ چل گیا آج بھی جو بھی مانگتے ہیں اوپر والی صفات تو ماشاء اللہ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہاں؟ نبی کی کسی نیک انسان کی صفات ہم کو اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے لا کلام اللہ کار سواب من یشو ادنی مسئلہ صرف یہ دنیاوی حاجات کا آج بھی ہا دنیا حاجات ہی کے لیے سمجھ گئے نا وسیع طرح طرح کے نظر و دیے جاتے ہیں یہی ساری چیزیں شرک ہیں اور دلیل کیا ہے اس کی فصل لو ربی کا ونحر اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز بھی پڑھیں اور نبی ہی کے لیے کرے اور مشہور آئے سورت الانعام کی کل ان نفراتی و نسو کی و محیاں و مماتی لاہ ربل عالم اللہ آپ اعلان کر دیجیے میری نماز میری قربانی میرا مرنا اور جینا سب سے کس کے لیے ہے اللہ رب العالمین کے اللہ شریک اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہماری نماز میں ہے نہ ہماری قربانی میں ہے نہ ہماری دعا میں ہے نہ ہمارے مرنے اور جینے کے کسی معاملے میں بولنا سلاح تھی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعارن کے حدیث اللہ جس میں آیا کہ چار قسم کے ہیں جن پر اللہ سے اللہ بھیجی من اللہ مناوا محدس لان اللہ محدسن سب بیان کرتے کیا ان میں ایک چیز لان اللہ من ذہ من من چار قسم کے لوگ ہیں جس پر ہم اللہ کی لانت بھیجتے نمبر ایک لان اللہ اس پر لانت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذمہ کرتا ہے لانا اس پر جو اپنے ماں باپ کو برا بلا کہتا ہے لانا اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے لانا اس پر جو زمینوں کے نشانات من غیر منار الارض زمینوں کے نشانات علامات بورڈ بارڈر جو بنی ہوئی ہے اس کو بدل دیتا ہے ماشاءاللہ اللہ ایک ان کو جوش آیا لکھا ہے ادھر ادھر نو انتری بورڈ انہوں نے گھما دیا یہ گاڑی لے کے پہنچے ماشاء اللہ گسا دیا پولیس دیکھ رہی تھی کیمرا تھا لا جی لائسنس پانچ سو کا مخالفہ لگا دیا اور ادھر او سے اچانک کوئی گاڑی آئے تو ان کو بھی کچھ شیطانی کرتے ہیں نا اور کیا کبھی بڑے امانتداری ہی ہیں لیکن پڑوسی جو ہے وہ پلات والا ہے وہ نمبئی رات کو وہ پتھر اٹھایا یا جو نشان بنا تھا دو میٹر ان, ان کو پتا بھی نہیں چلا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اسی لیے اللہ کے رسول اللہ کے حوالے کیا تو چار قسم کے لوگوں پر اللہ کی لانت ان میں ایک کون ہے منصب علی اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی روح کو سوا پہنچانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے جانور بھائی مہمان آ گیا آپ نے بکرا دبا کیا تو حلال اور ہم گو سے پاک کے نام کا ہاں مہمان آیا ہوا ہے سوچتا ہے اب مہمان آیا دال روٹی کیا کھلائے چلو گوشت کھلائے ہاں پھر یہ بھی دو چار آ جائیں تو خریدنے کی بجائے بکرا ہے مرغی ہے دبا کر دو اور وہاں جو ہے ان کی روح کو کریں گے تاکہ خوش ہوں اور اللہ کی یہاں سے ہماری مراد پوری کرائے اس لیے اس سیر کہ اس شر کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے اکلوقا اللہ